برانا مختار موردین کو اگرۃ اللہ طال بنیالی سے و مختلف و موضوع دا دا ام بی تری دا پارا زمنگ دکان پرئی اشادی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکرز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو جو ہوتی ہیں اور بار لیکن آج جب آنکھوں سے دیکھا تو صرف یقین نہیں ہر کل یقین ہوگی میں اگر یہ کہوں کہ یہ محنت ہے اور یہ سائی ہے اور کوشش ہے ہمارے امیر محترم کی تو یقیناً میری یہ بات بے جان نہیں ہوگی لیکن مجھے باوجود اس کے کہ امیر محترم سے پیار ہے دل میں ان کا انتہائی احترام ہے اس کے باوجود مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہوگی کہ یہ سارا سبر اور نتیجہ ہے اس محنت کا ہے جو امیر محترم کے والد نامی شیخ القران مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نے کی تھی مجھے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں اور اس میں ہماری لوہین نہیں کہ اصل محنت اس آدمی کی ہوتی ہے جو زمین کو صاف کرتا ہے کھار دار جھاڑیاں زمین سے باہر پھینکتا ہے پھر وہ باغ میں مختلف قسم کے پودے لگاتا ہے خوشبودار پھول کاش کرتا ہے راتوں کو جاگ جاگ کے ان کو پانی دیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے اور اس باغبان کے جو بیٹے اور ان کی اولاد ہوتی ہے وہ اس کی محنت کا پھل تھا ہمیں یہ بنا بنایا گلشن ملا مجھے سرگودا میں مل گیا شاہ جی کو گجرات میں مل گیا مولانا اشرف علی صاحب کو پنڈی میں مل گیا حضرت قاضی صاحب کو قلعہ میں مل گیا امیر محترم کو پنچبیر میں اور اس پورے علاقے میں مل گیا لیکن ہمارے آباؤ اجداد نے اور ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے بزرگوں نے اس رستے میں جتنی مار کھائی تھی اور اتنی مخالفتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا تھا آج اس کے تصبوں سے بھی انسانی جسم کے بال کھڑے ہو جاتے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جلسے میں آئیں تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں ہمارے جلسوں میں نعرے لگنے لگے ہمیں عزت دی جائے کمال تو ان لوگوں کی ہے جو بغیر دعوت کے اپنے گھر سے نکلتے سڑک پہ آتے کسی بس میں سوار ہو جاتے اور جس طرح دوائیاں بیچنے والا ڈرائیور کے قریب جا کے اور سواریوں کی طرح منہ کر کے اپنی دوائی بیچنے کی تعریفیں اور سفتے کرنے لگتا ہے ہمارے بزرگ اس طرح بسوں میں سوار ہوتے اور ڈرائیور کے قریب جا کے سواریوں کی طرف منہ کر کے اللہ کا قرآن سناتے کوئی انہیں مارتا کوئی گالیاں نکالتا کوئی دھکے دے کے بس سے باہر پھینک دیتا وہ دوسری بس پر سوار ہوتے اور پھر اللہ کی توحید بیان کر مجھے اس کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں یہ ساری محنت ان کی ہے یہ لگا لگایا بات ان کا ہے میں علامہ اقبال کی زبان میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ پھلا پھولا رہے یادو چمن میری امیدوں کا گھر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے اس گلشن کے لیے بڑے قربانیاں دی گئیں اس کو پانی سے نہیں خون سے سینچا گیا تھا پھر ہمارے جو دوسرے بزرگ تھے میرے والد صاحب تھے حضرت شیخ القرآن تھے حضرت قاضی صاحب تھے ان بزرگوں میں اور شیخ پنچ میں ایک نمایاں فرق یہ ہے میری یہ بات توجہ سے آپ سنیں گے ہماری جماعت کے جو دوسرے بزرگ ہیں اور حضرت شیخ پنچ پیری رحمت اللہ علیہ ان کے مابین فرق یہ ہے کہ ہمارے دوسرے بزرگوں نے قرآن پاک کی تفسیر واہ بجرا کے شیخ قدوت الصالکین رئیس المفسرین امام الماہدین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی تھی اور حضرت پنجپیری کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے وا بجرا کے علاوہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے بھی قرآن کی تفصیل پڑھ فرق ہے دوسرے بزرگوں میں اور حضرت شیخ پنجپیری میں اگر کہ میں نے حضرت سندھی کے طرز پہ نہ قرآن پڑھا ہے نہ اس کا مطالعہ کیا ہے لیکن بتانے والے بتاتے شاید یہ حقیقت ہو اور صحیح ہو کہ حضرت سندھی کا خیال یہ تھا کہ سارے قرآن کا خلاصہ اور سارے قرآن کا نجور اور سارے قرآن کی روح اور سارے قرآن کا لبے لباب اور سارے قرآن کا حرک وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ یہ <سؤال> حضرت سنگھی کا خیال ہے وہ کہتے ہیں پورے قرآن کی مرکزی آیت ہے لا تکونا فتنا اس وقت تک لڑیے گا جب تک دنیا سے فتنا ختم نہیں ہو جاتا بنا دین و کلو للہ اور سارے کا سارا دین خالص کس کے لیے نہیں ہو جاتا اللہ کے لیے یہ حضرت سندھی کا خیال ہے کہ یہ قرآن کی مرضی آیت ہے کا دلوہ تکونا فتنا پورا قرآن اس کے گردا گرد گھوم رہا ہے ساری صورتیں اس مضمون کو بیان کر رہی ہیں اور ہمارے شیخ الوانی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ سارے قرآن کی روح اور سارے قرآن کا حرق اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے تو ہی فاط اللہ مخل سین لہودی یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے یہ مرکزی آیت ہے یہ قرآن کا نچوڑ ہے اور پورا قرآن اس کے گردہ گرد گھوم رہا ہے میں چونکہ دونوں بزرگوں کا احترام کرنے والا ہوں حضرت سندھی کا بھی اور وہاں بجرا کے شیخ کا بھی اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دونوں کا تقریباً تقریباً مقصد ایک جا کے بن جاتا ہے اس لیے کہ مولانا حسین علی کہتے ہیں قاتلوہم حتہ لا تکون فتنا الفتنا شرک یہاں فتنے سے مراد کیا شرق شرق شرق شرق شرق ہے شرک ہے جب تک دنیا سے شرک ختم نہیں ہو جاتا قاتلوہم اس وقت تک اللہ کے رستے میں کتاب کرو جہاد کرو تو دونوں کا مقصد تو ایک نکلا نا کہ جہاد بھی اس لیے ہونا ہے کہ دنیا سے شرک ختم ہو جائے ملاوٹ والی پکار ختم ہو جائے ملاوٹ والی عبادت ختم ہو جائے اور کیا ہو جائے فاط اللہ مفل سینا لہدیپ خالص اس کی پکار ہو کس طرح کی خالص جس کو سورت ناہل میں بیان کیا انعام نسخی کم ممافی ممبئی نے لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آئن پر جس کو مفسرین نے نقل کیا کہ جب وزا جانور کے میدے میں پہنچی میدے میں اللہ نے ایک مشینری فٹ کی جس نے کام کرنا شروع کیا اس نے اس غذا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کچھ کا فضلہ اور گوبر بن گیا جو نیچے بیٹھ گیا اصل غذا اوپر آ گئی اصل غذا کو تھکا مارا گیا جگر کی طرف پھر جگر میں ایک مشینری فٹ کی گئی جس نے اصل غذا پر کام کرنا شروع کیا اس نے غذا کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا کچھ کا خون بنایا جس کو سپلائی کیا دل کی طرف کچھ کا دودھ بنایا جس کو سپلائی کیا جانور کے تھنوں کی طرف اللہ کہتے ہیں ممبئی نے فل سنگھ جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی اور جب وہ جگر میں تھی تو ہم نے لہو سے الگ کر لی ممبئی نے فل سنگھ ایک طرف گوبر پلیت تھا ایک طرف خون پلیت تھا دو پلیتوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبن خالصا لبا خالصا اللہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو بھی میری پکار خالص کیا اس میں ملاوٹ نہ کیا کر اگر گوبر کی آمیزش ہوتی تو اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھتا اگر لہو اور خون کی آمیزش ہوتی تیری طبیعت مقدر ہو جاتی ہم نے تیری نازک طبیعت کا کتنا خیال کیا گوبر کی بو نہیں آنے دی خون کی گنگل نہیں آنے دی تو قرآن پاک نے سب سے زیادہ جس مسئلے پہ دیا وہ مسئلہ مسئلہ توحید ہے لہدی کیا کہتے ہیں مولا حسین علی میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں سبق کو دہرانا چاہتا ہوں ورنہ کوئی نئی بات نہیں ہے مولانا حضرت صاحب فرماتے ہیں سورج زمر میں اللہ نے دعویٰ کیا تھا فارو مخلص صلاح الدین بس عبادت کر کس کی اللہ, اللہ, اللہ کی خالص اس کی عبادت مولانا عبادت کا کیا پتہ ہے لوگوں کو عبادت کیا ہوتی ہے ذمہ دار کو کیا پتہ ہے تاجر کو کیا پتا ہے ایک عام آدمی کو کیا پتا ہے عبادت کیا ہوتی ہے آپ نے کہا عبادت کر خالص اللہ کی اللہ نے سورت حامی مومن میں اس کی تفسیر کی اس کو بیان کیا اور فرمایا فاض اللہ بس پکارو کس کو عبادت کی تفسیر کی دعا کے ساتھ اب دعا ہوا اداؤ مخ البادہ بکال عباس افضل پکار ہی عبادت ہے پکار عبادت کا مرد ہے نچوڑ ہے وہاں فرمایا فا بلّہ آگے جا کے کہا فخ اللہ عبادت کی تفسیر پکار سے کی مولانا حسین علی میں تیرے تدبر پر فن تفسیر پر اور تفسیری مہارت پر قربان جاؤں مولانا حسین علی نے کہا ان دونوں صورتوں کا خلاصہ اللہ نے سورت فرضیا میں نکالا زمر کا خلاصہ نکالا کلاوتوں میں اور ہامی مومن کا خلاصہ نکالا کاستعئین <تصفيق> جو, جو زمر میں کہا تھا اس کو نابودو میں بیان کر دیا اور جو ہام مومن میں کہا تھا اس کو اییا کا نسئین میں بیان کر دیا ایابود کا, کا نسدئن یہ با بیانیہ ہے نا انابود کا, کا بیان ہو رہا ہے ایا کی تفصیل ہو رہی ہے عبادت کیا ہے فرمایا عبادت یہ ہے کہ مسائب میں مدد کے لیے قائبانہ پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے سب سے زیادہ زور کس مسئلے پہ دیا گیا ہے فا دلہ عیا کنابود اس پر زور دیا گیا ہے یہ جو ہمارے بزرگ تھے یہاں پشاور میں تو آج بھی یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ صرف علما نہیں طلبہ نہیں بلکہ تاجر طبقہ بھی اور مزدور طبقہ بھی اور دوسرے طبقہ کے لوگ بھی وہ بھی قرآن پڑھنے کا شوق ہو پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں سارے پنجاب میں پڑھتے بھی نہیں پڑھتی ہیں پڑھاتی بھی ہیں ہمارے پنجاب میں یہ مولویوں کا صرف کام رہ گیا ہے اور مولویوں میں بھی صرف اشاسی مولویوں کا دوسروں کو اللہ نے محروم کیا اس سے محروم کیا اللہ نے دوسروں کو اس سے پنجاب میں صرف یہ یہاں کیا ہے ہماری جماعت کے مرکزی نائب نازے میں آنا ہے مولانا افضل زیاد صاحب لالا موسا سے تعلق ہے مجھے سنانے لگے کہ میں پنجپیر مرکز آ رہا تھا جہانگیر اترا تو میں بیگن میں بیٹھ گیا فرنٹ سیٹ پہ تو مجھ سے ڈرائیور پوچھتے ہیں کہاں جاؤ گے میں نے کہا پنجپیر جاؤں گا تو وہ کہتا ہے شہر کے پاس جاؤ گے میں نے کہا تم شیخ کو جانتے ہو کہ لگا میں نے شیخ سے دو مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ڈریور کی لگے آپ ہمارے علاقے کے ڈرائیوروں کو ذرا دیکھیں تو صحیح ڈرائیور کیا لگے اور تفسیر کیا مولانا ابدا زیادہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا بھائی ڈریور اور یہ کہتے ہیں میں نے تفسیر پڑھی ہے تو یہ غلط کہتا ہے تو میں نے اسے پوچھا سورت کا خلاصہ بیان کر تو وہ شروع نہیں ہو ہوگی کہ صورت کاح میں اللہ نے کے شبہات کے جواب دی تو میں حیران ہوگی یہاں سرحد میں تو یہ بات ہے لیکن مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا انفرادی کمال یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کے جو نکات تھے وہ ذمہ داروں اور عام دنیا داروں کے ذہن میں بھی ڈال دی یہ کمال ہوتا ہے صرف طالب علموں کو پڑھا دینا کون سا کمال ہے صرف علماء کو پڑھا دینا کون سا کمال ہے کمال تو تب ہے کہ وہ تفسیری نکاح جو ہے وہ عام آدمی کے ذہن میں ڈال دیجئے میں آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں ذرا توجہ کیجئے یہ بات مجھے سنائی ایک بالکل جگت آدمی نے اس کا نام تھا شیخ عبداللہ اللہ پندرہ سال کی عمر تھی اس کی تو وہ مولانا حسین علی کے ہاتھ پر ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا شیخ عبداللہ اب کوئی درمیان میں رابی نہیں ہے شیخ عبداللہ نے ساری زندگی حضرت صاحب کی خدمت کی پڑھ نہیں سکا اس نے مجھے ایک جملہ سنایا سنیے گا اور سر دھنیے گا اور اسے پلے باندھ لیجئے گا کہتا ہے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مجھے کہتے ہیں شیخ عبداللہ میں تجھے ایک بات بتاؤں پہلے میں اس کو پنجابی میں ذکر کروں پھر اس کا اردو میں ترجمہ کروں اس طرح امیر محترم نے پہلے اردو میں بیان کیا پھر آپ کو پشتو میں ہم جب سراد میں آتے ہیں تو آپ پشتو بولتے ہیں خیال تو میرا یہ تھا کہ میں یہاں پنجابی شروع کروں اور آپ سوچتے رہ جائیں گے یہ کیا کہ لیکن حضرت صاحب کیونکہ پنجابی میں بیان کرتے تھے اور حضرت شیخ القرآن مولانا محمد تائے پنجیری کئی سال با بچرا میں رہے وہ پنجابی بولتے تھے <سؤال> پنجابی آتی تھی تو آ رہے جو صحیح پنجابی سمجھتے بھی تھے پنجابی بولتے بھی تھے حضرت صاحب کو پنجابی میں ترجمہ کیا کرتے تھے ماکان علی نبی فیرول مشرقی ما یمگی ماں کان ما یوزو لائق نہیں کسی نبی کو مناسب نہیں کسی نبی کو جائید نہیں کسی نبی کو بڑا اس ترجمے مزہ نہیں آیا حضرت صاحب نے ترجمہ کیا پنجابی میں ماں کان عل نبی کسی نبی نو یہ گل ڈکدی نہیں اب ڈک دی کا ترجمہ اردو میں سجتی ڈکتی سجتی کسی نبی نل ڈی نہیں سجتی نہیں تو پہلے میں ترجمہ کروں گا جو پنجابی جاننے والے بہت لطف لیں گے اس جملے کا جو مولتا حسین علی نے شیخ عبداللہ کے سامنے بیان کیا مولتا حسین علی فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیا دے اللہ قرآن دیا دے کے اللہ قرآن دیا سورتوں جو کچھ بھی بیان کریں دار بھی کوئی نہیں سبحان اللہ صاحب ادی تقریر آپ کرتے اور نصف تقریر وہ کہتے تم کرو آج کی تقریر وہ آپ سے کروائیں گے وہ کہیں گے سبحان اللہ کیا ہو ہوں پچھلے بھی آکھو سجے بھی آخو کھبے بھی آخو میری تو یہ عادت نہیں ہے آپ تیار ہو جائے شاہ صاحب تب تک کریں گے جب آپ یہ سب کچھ کہیں گے حضرت صاحب نے کہا اردو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اللہ قرآن کی صورتوں کے اندر سورتوں کے اندر جو کچھ بھی بیان کرتے رہیں جب سورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں ختم توحید پہ کرتے ہیں کیسی بات کی مولانا حسین سین اندر جو کچھ بھی بیان کرے حکومت سلطانیہ بیان ہو معاملات بیان ہو پردے کے احکام بیان ہو سورتوں کے اندر جو کچھ بھی اللہ بیان کرتے رہے جب سورت کو ختم کرنے لگتے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ کے کرتے ہیں <تصفيق> وہاں ابود ربا کا پڑھتے <تصف> جائیے سورت ہجر <تصف> کو اللہ ختم کرنے لگتے کیا پڑھ دیا انہوں نے رمضان رمضان تو بالکل نڑے آ رمضان قریب آ جائے منزل تو یاد ہو نیچے واہ بوجھ ربا کا سورت ہجر کو ختم کیا بلیلہ ہے گئی کچھ سماواتے بس آپ بھائی لئی قربان جاؤں قربان جاؤں تیری دانائی اور فہم پہ قربان جاؤں فرماتے ہیں اللہ کے لیے دو سفتوں کا ہونا ضروری ہے دو نظریے آئیں گے تو ہر عمل عبادت بنے گا دو عقیدے آئیں گے تو ہر عمل عبادت بنے گا کیا عقیدے ہما کن اللہ ہے پہلا عقیدہ ہما کن اللہ ہے دوسرا عقیدہ حمادان اللہ, اللہ, اللہ ہے, ہے متصر امور اللہ, اللہ ہے عالم الغیب اللہ, اللہ ہے, ہے مختار کل اللہ, اللہ ہے جاننے والا اللہ, اللہ حلی دو حلی دو دو ہے یہ دو سفتی الہ کی سفتی ہیں ان دو عقیدوں کے ساتھ کوئی کام کیا جائے گا تو یہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنائیں گے آواز یہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنائیں گے عبادت بنائیں گے اللہ نے فرمایا بل اللہ ہے کئی اسماواتے بل حف عالم الغیب بھی میں ہوں بلئی ہے شرجا ال امرو کلو مختار میں ہوں جب یہ دونوں سفتیں میری ہیں نتیجہ کیا نکلا فا ہو تو پھر عبادت بھی کس کی کا جب یہ دونوں سفتیں میری ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی میں ہوں اللہ نے یہاں آ کے سورت خود کو ختم کیا انما کوئی ان شروم مسلح الیہ ہائی الیہ انما انکم اللہ واحد سورت کاف کو کس مسئلے پہ آ کے ختم کیا یار مجھے سراد کے علماء کا پتہ نہیں جو مفتئین ہیں مفتئین علماء مجھے پنجاب کے علماء کا پتہ ہے پنجاب کے عالم نے عالم تو نہیں کہنا چاہیے کون انما ماں آنا کا میں کیا کہ انما میں جو ما ہے یہ نافیہ ہے انما میں جو ما کا لفظ ہے یہ کیا ہے یہ ہے میرے پیغمبر تو اعلان کر دے میں تمہاری طرح بشر نہیں ہمارے پنجابی کا ایک مقولہ ہے اللہ کرے مولمی بگڑے نہیں یعنی بگڑے نہیں یہ بگڑا ہوا بڑا خطرناک ہے یہ ماں آپ کی میں تمہارے ادھر بشر نہیں اور یہ بھی آپ کو پتا نا کہ ہمارے یہاں ماں کس کو کہتے ہیں ماں کو ماں کس کو کہتے ہیں والدہ کو اگلا جمعہ آیا میں نے کہا مولوی جی یہ ماں صرف اتنے والدہ کو اگلا جمعہ آیا میں نے کہا مولوی جی یہ ماں صرف اتھے نہیں اگو بھی پی آئی یہ ماں صرف یہاں نہیں ہے ایک ماں آگے بھی ہے یو ہائی لیا انا ماں اتنے بھی اس نافیہ بڑا جس صورت کو ختم کرتے ہیں مولانا حسین علی کا مقولہ یہ ہے اللہ صورتوں کے اندر جو کچھ بھی بیان کرتے رہے ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں اما میں ام نعمت ربی کا اے اے سبحان اللہ واہ مولانا حسین علی عام حسین کیا میں کرتے ہیں اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر اللہ نے اچھا کپڑے دیئے تو پہن کے دکھا دولت دی ہے کو اچھا مکان بنا دولت دی ہے اچھی سفاری استعمال کر کوئی غلط بات نہیں ہے ایسے نہ ہو اللہ نے دولت دی مال دی پھٹے ہوئے کپڑے پرانے کپڑے پھر رہا ہے بےچارا دل کرتا ہے بندہ اس کو خیرات دے دے کیوں حضرت ایسے کیوں پھر ہے سادگی ہے سادگی ہے کیا کہ کیا جو ہے اس کا نام سادگی ہے اما ہمیں نعمت ربی کا فاتز اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر یعنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ دکھا ڈالر دیے تو اچھے کپڑے پہن ڈالر دیے تو اچھا لباس پہن مولانا حسین علی نے کہا ذرا صورت کو پیچھے دیکھو پیچھے اللہ کیا کہہ رہے ہیں آگے اللہ نے مطالبہ اتنا چھوٹا کرنا تھا بھائی لباس اچھا پہن کے دکھا پیچھے دیکھیے تین چیزوں کا وعدہ تین چیزیں ماضی کی بطور دلیل آگے تین حکم تین چیزوں کا وعدہ ماں ودا کر ربو کا بل آخر تو خیر اللہ کا بنل اولا بل سعودی کربو کا, کا تین وعدے کیے پھر فرمایا میرے نبی پلس کے پیچھے دیکھ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پہ بڑے احسان کیے علم یجد کا یتیمن فہدا آپ تو یتیم تھے آپ کے سر نبوت کا تاج پہنایا فہجہ کا سالن فہدا آپ میری تلاش میں سرگردان تھے میں نے اپنے تک آنے کا راستہ دکھایا فہجادہ کا آئرن پاگنا آپ تو مفلس تھے یتیم تھے آپ نے جائیداد میں کچھ نہیں چھوڑا تھا ہم نے خدیجہ کے ساتھ شادی کروا کے تجھے غنی کر دیا تھا احمد سائے فلاں تنہر یتیم فلا محمد سائے فلاں تس تین حکم دیے جا رہے ہیں وہ آل اماں آل نعمت ربے اللہ نے پیچھے نعمتیں جو اتنی کی آگے مطالبہ اتنا سا رکھنا تھا کہ نعمت جو میں نے وہ ظاہر کر مولا حسین علی نے کہا نہیں nah, اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں نہ تجھے چھوڑا نہ چھوڑنے کا ارادہ کیا آنے والی کھڑیاں پچھلی کھڑیوں سے بہتر ہوں گی میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا فتر دہلاضی ہو جائے گا آپ تو یقین تھے ہم نے سرتاجی امبیا بنایا آپ تو یقین تھے ہم نے امام المبیا بنایا آپ کو یتیم تھے ہم نے خاتم النبیین بنایا آپ کو یتیم تھے ہم نے رحمت اللہ بنایا آپ کو یتیم تھے ہم نے صاحب قرآن بنایا آپ کو یتیم تھے ہم نے صاحب کوثر بنایا آہ! صاحب کوثر بنایا آپ یتیم تھے عزتیں دی عظمتیں دی, دی بلندیاں دی مقام دیا میرے پیغمبر میں نے جو آپ سے اتنی نعمتوں کا سلوک کیا اور آپ پر رحمتوں کی بارش برسائی اما ام پے نعمت ربی کا فحدس یہ قرآن کی شکل میں جو نعمت ہم نے تجھے ادا کی ہے میرے پیغمبر اس کو کھول کھول کے بیان کیا تھا نعمت ربی کا فحدس اللہ قرآن کی صورتوں کے اندر جو کچھ بھی بیان کرتے رہے جب اسے ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں مولانا لوگ کہتے ہیں ہادہ کا اشارہ بل ترون الیات دنیا بل آخرا تو اب کا حضرت صاحب کہتے ہیں ہادہ کا اشارہ من تدکا اللہ تذکہ قد افلا من تجک رسم ربی اللہ یہ تجکہ جو ہے اس کو سورت کے شروع میں بیان کیا سب حسم ربی کل آلہ اعلی اس تزکا کو کہاں بیان کیا سب حسما ربی کل آلہ کی بول اپنے رب کے نام کی اللہ اللہ سبحان اللہ, اللہ, اللہ باقی بول اپنے رب کے نام کی اللہ اللہ یہ میرا کپڑا پاک ہے یہ میری چادر پاک ہے یہ دری پاک ہے یہ زمین پاک ہے نبی پاک ہے صحابہ پاک ہے اللہ پاک ہے سب کی پاکی کا میار ایک جیسا ہے نی نی نی نی جس طرح کپڑا پاک اس طرح اللہ پاک جس طرح صحابہ پاک اس طرح اللہ پاک جس طرح نبی پاک اس طرح اللہ پاک نہیں او لوگوں نہیں اولو لوگو جب بولیں گے میرا کپڑا پاک ہے نجاستوں سے مطلب کیا ہوگا نجاستوں سے گلاستوں سے گندگیوں سے پاک ہے جب بولیں گے صحابہ پاک ہے صحابہ تنقید سے صحابہ تنقید سے آجا. ان پر تنقید نہیں ہو سکتی بے ان پر دان و تشنی, دان و تشنی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ صحابی کا منصب کسبی نہیں وہ بھی ہے بے صحابی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا اس نے زیادہ نمازیں پڑھ لی صحابی بن جائے جہاد کر لیا صحابی بن جائے جب صحابی نہیں ہو سکتی یا تو عمل کی وجہ سے گفتگو ہو ہو ہوتی جب صحابی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا علم کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا امام ابو حنیفہ بنتا محد ہونے کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا امام بخاری بنتا ولایت کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا شیخ عبد القادر جلانی بنتا لیکن، لیکن امام ابو حنیفہ کو اس زمانے میں پیدا نہیں کیا ہب شیخ بلال کو اس زمانے میں پیدا کر دیا <تصفح> صحابہ پاک ہے کس سے تنقید سے پاک ہے صحابہ پاک ہے تنقید سے پاک, <تصفح> پاک, پاک, پاک, پاک ہے, پاک پاک ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اس جملے میں بہت کچھ کہہ جاؤں گا کاش کہ آپ اس کو سمجھ جائیں جو لوگ صحابہ کی غلطیاں جنواتے ہیں فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا معاویہ نے یوں کیا ہمارے میری لاس نے یوں کیا عثمان نے یوں کیا آشہ نے یوں کیا جو لوگ صحابہ کی غلطیاں گنوانا گنواتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں سارے صحابہ ستاروں کی مانند میں کوئی ستارہ چھوٹا کوئی ستارہ بڑا کسی کی روشنی کم کسی کی روشنی زیادہ اسی طرح صحابہ میں کوئی بڑا صحابی کوئی چھوٹا صحابی کوئی صدیق اکبر صحابی صحابی کوئی فاروق اعظم کوئی عثمان دلو کوئی حیدر کرار کوئی, کوئی معاویہ کوئی حضرت باشی ہے ستارہ ہے ستارہ بندیالوی کہنا چاہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلوں کے اندر آ بھی جائے اے سمجھے اے سمجھے اے سمجھے اگر ستارہ کبھی کالی بدلوں کے اندر آ جائے اس پر بدلیاں آ جائیں ستارہ کالی بدلوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیے کو زیب نہیں دیتا کہ اس ستارے کا منہ چراتا رہے مٹی کے تیل سے جے دیے کو سیب نہیں دیتا کہ وہ ستارے کا منہ چڑانے لگے جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب آپ مٹی کے تیل سے جلنے والے دیے بھی ہیں کہ کوئی نا کیا حقیقت ہے آپ کی آپ کون ہیں جو صحابہ پہ تنقید کر رہے ہیں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرا رومال پاک ہے گندگی سے پاک ہے صحابہ پاک ہے تنقید سے پاک ہے نبی پاک ہے گناہوں سے پاک ہے باقی گوشت سے لے کے قبر میں جانے تک کسی نبی سے چھوٹا بڑا گناہ سرد نہیں ہوتا آئیے میرے ساتھ میرا کپڑا پاک ہے نجاستوں سے پاک ہے صحابہ پاک ہے تنقید سے پاک ہے نبی پاک ہے گناہوں سے پاک ہے اور جب بولیں گے اللہ پاک ہے تو مطلب ہوگا شریفوں سے پاک ہے آہ! رب کا ربل عزت جو باتیں تم بیان کرتے رہتے ہو یہ ہماری رب تک پہنچا دیتے ہیں یہ منوا لیتے ہیں ہماری سنتا نہیں ان کی مورتا نہیں یہ رب سے لے کے دیتے ہیں یہ جتنی باتیں بناتے رہتے ہو سبحان ربی کا دوسرے کو سبحان کا کیا میں نے تیری ذات میں بھی کوئی شریک تیری سفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں قرآن کی سورت اعلیٰ کی ابتدا میں کہا سب اسمر ربی کر سبحان اللہ یاد سب ربی کروالا باقی بول اپنے رب کے نام کی تیری میں بھی کوئی شریک نہیں تیری سفتوں میں بھی میں بھی صفتے خالق ہونا مالک ہونا می ہونا ممید ہونا مدبر ہونا انافے ہونا ازار ہونا الموتی ہونا المانے ہونا کل دعا ہونا سمیل کل دعا ہونا الملے حال ہونا الم کل ہال ہونا لافے ہونا ہونا ماں ہونا کیا ہے ستنے تیری عالم وغیرہ ہونا حاضر دادر ہونا مشکل خوشا ہونا حاجت روا ہونا حاجت روا ہونا دا تا ہونا دا تا ہونا کنج بش ہونا دستگیر ہونا گو سے آدم ہونا لجبال ہونا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہونا غریب نواز ہونا قریب نواز ش ہونا لجبال ہونا پیونا نظر ویاد کے لائق ہونا یہ کتنی تیری سفتیں ہیں سب کافتوں میں تیری سفتوں میں پنچیر میں آنے والے طارے بلو بندیالوی کہتا ہے اشاعت تو ہی سے تعلق ہے گھومٹ ڈال کے ناچنا نہیں آتا مسئلے کو تیز لگانا بھی نہیں آتا ہم تو مسئلہ بیان کرتے ہیں ایک دونی دونی دو دونی دونی ایک دیکھ ہمیں نہیں ہمیں چونکہ چنا چاہیے اگرچہ مگرچہ ہم ان میں نہیں ہیں جس مولوی سے پوچھا جائے یار بھی حلال کے حرام وہ گھنٹہ تقریر کرے نہ حلال کہے نہ حرام, نہ, حرام نہ حرام کہے خطرہ یہ ہو میں حلال کہوں پوچھنے والا حرامی ہو <تصفح> اور میں حرام کہوں پوچھنے والا ہلالی ہو ایک گھنٹہ تقریر کی نہ حلال کہا نہ حرام کہا پوچھنے والے سے ہم نے کہا ذرا ہم سے بھی پوچھا ہوتا ذرا ہم سے بھی پوچھا ہوتا تو ہم تجھے بتاتے کہ غیروں کے نام کی نظریں اور نیازیں اور منتیں اور چڑھاوے اور بکرے اور چھترے اور کمروں پہ ہر سب ہونے والے یہ جانور خنزیر غیر اللہ کی نیاز اس سے بڑھ کے ہم تجھے بتاتے تو ہم سے پوچھتا تو ہم تجھے بتاتے کہ وہ گنجری وہ گنجری جو کمائی کھاتی ہے حرام کی اس کی کمائی اتنی حرام کی نہیں جتنی کمائی اس کی حرام کی ہے جو غیر اللہ کی نیاز کھاتا ہے کیوں وہ اپنا جسم بیچتی ہے یہ اپنا ایمان بیچتا ہے وہ اپنا جسم بیچ کے کھا رہی ہے تو اپنا ایمان بیچ کے کھا رہا ہے میں ایسی بات کہنے کا حادی نہیں ہوں دادا وہ ہوتا ہے جو یوسف کو نکالتا ہے اور تخت پہ بٹھا دیا جاتا وہ ہوتا ہے دادا اسے کہتے ہیں दाता اسے کہتے ہیں دادا اسے کہتے ہیں کہ جب زکریا پوچھے انا یقون غلام ربی بحَ لزم وی بشتا لا سو شاہبہ سردے وال بھی ہو گئے تجربہ یہ ہے داڑھی پہلے سفید ہوتی اور سر کے بعد حضرت ہو گئے اب تو سر بھی سفید ہو گیا بیوی میری باز ہے قوتیں ختم طاقتیں ختم ہم ختم انا یقری غلام اتر کنیں بیٹا کیسے بیٹا کیسے کالا کا اسی طرح اس طرح پہلے تجھے پیدا کیا مولا حسین علی کہتے ہیں نہیں کدالک کا کاف لے بیان الکمال کاف لے بیان الکمال کاف لے بیان الکمال اللہ کہنا چاہتے ہیں ہڈیت رس نہ ہو وہ ہوتا ہے جو ایک سو بیس سال کے کی گود کر دیتا ہے جو تین اندھیروں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کرے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے اس کے نیچے عربی گھوڑا اتنے سال دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم ہو, نہیں ہوتا تو خیال ہے صوفی سبحان اللہ کر دیں ان انہوں نے سباب لگے گا تصویر پانچ چلانے کے لے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دبانگ سبحان اللہ سجدے کبروں پہ زبان دبانگے سبحان اللہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے زبان پہ سبحان اللہ یا علی مدد کے نعرے زبان پہ سبحان اللہ غیر اللہ کی نیادیں زبان پہ سبحان اللہ علی حجبیری کو دادا زبان پہ سبحان اللہ دوسروں کو مشکل کچھ کہنا اس پہ درخت نہیں لگے گا نہیں لگے گا اس بندے کے سبحان اللہ کہنے پہ درخت لگے گا جس کا عقیدہ توحید کے مطابق ہوگا باقی بول اپنے رب کے نام کی تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں تیری سفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں عالم الغیب ہے تو صرف تو مشکل خشاہ ہے تو صرف تو حالت روا ہے تو صرف تو چائے وانہ پکارے سننے والا ہے تو آلات دینے والا ہے تو صرف تو رہائیاں دینے والا ہے تو صرف تو اللہ کہتے ہیں ہے اناضہ لفظ سو فلولا میرا پیارا پیغمبر یہ مسئلہ میں نے صرف قرآن میں بیان نہیں کیا یہ تو ہم نے پہلی کتابوں میں بھی بیان کیا فلولا سو فیبراہیم بخوسا میری یہ دعا ہے اللہ اس گلشن کو آباد رکھے میری یہ دعا ہے اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنکیری کو کروٹ کروٹ جنت نشیح درجات اللہ بلند کرے کی قبر کو اللہ ٹھنڈا کرے قبر کو اللہ منور کرے ان کا لگایا ہوا کرشن کی آباد رہے اور ہمارے بھائی امیر محترم جو ہیں اللہ ان کو اور ہمت دے اور سمانیاں دے کہ یہ توحید و سنت کا کام اور قرآن کی خدمت اللہ اس سے لیتا رہے بما علینہ الت بلا نموں اٹھنا دے آغاز پدوک باندے بیا بد پہ باندے